اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہان کے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے